الحمد لله نحمره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوتل عليه ونعوذ بالله شرور من شروريا من خصنا ومن صيعة عمالنا من يعدل الله فلا مدل لها من يبدل فلا عادية لها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد العبده ورسوله عما بعض فعظم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا رب الله ثم استقاموا فم استقاموا تزلزل عليهم الملايشة ولا تخافوا ولا تقضنوا بسرود الجنة التي كنتم توادرون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة مراقم الدنيا ما تفسير انه مرقمتيا ما الضون نقول ان هو قور الرحيم من اصموا الله نعمل صالحا وقالوا ان لي من المسلمين لا تستغل خزنات ولا سيئه اذهبوا لذي اخضر فاذا الذي بينه وبينهم عداوتهم كنهم يريدون حنين مطلب بھائی دوستوں ناستوں میں اللہ تبار کا نفرم آیا ہے یقیناً بول وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جنرل ہے ناول ہوتے ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ خوف نہ کرو غم نہ کھاؤ اور ان کو بشارت دیتے ہیں دنت کی جن کی ان کے ساتھ بہت اچھی اچھے پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہی ہیں اور آخر کی زندگی, زندگی ہی ہے. کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہی ہیں دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخر کی زندگی میں تو تمہیں منہ کا مانگا دیا جائے گا اور دل کا چاہ دیا جائے گا جو دل میں چار کرو گے وہ دیا جائے گا جو مونگ سے مانگو گے وہ دیا جائے گا اور یہ بہت اعزاز افراد کے ساتھ دیا جائے گا جیسے کہ مہمان کو گزرتے ہیں نظلم من غفور الرحیم تو یہ اپنی ذات سے اللہ تعالی کر اب یقین کو حاصل کر لینا پھر اس جم جانا اس کے اب کے اس کے حاصل ہونے کے بعد آدمی خود کام میں جگہ مظلام غفور الرحیم تک اور اس کا بویت کا پکا ہونا دمنا اس پر اس سے مظلم غفور الرحیم تک آدمی آیا یہ خود کام میں جمنا آپ کا بہت کامیاب ہوا ہے کہ اپنی اصلاح کر لی اپنی غال پر محنت کر لی قابل کے ذمے یہ ہوا کہ جزوا انسانوں کی اصلاح کی فکر بھی کرے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس سے بہت کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بلائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بہت نیک اعمال کرے کہ بلانے میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اپنے نیک کا مال اس پہ رہ جائیں اپنی فکر رہ جائے اپنے انسان مال رہ جائیں اتنا اتنا سنوا ہونا ہو اور جہاز اللہ ہی بھی جسوں کو بلائے اور اپنی ذات سے بھی نیک کا عمال کرتا رہے اور یہ بات نہیں اپنی ذات سے نیک کا عمال کرتا ہو دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہو تو اس پہ خطرہ درپیش آتا ہے وہی وہ ہے کہ اس کے دل میں ہی بات آ سکتی ہے ہم تو بڑے آدمی ہو گئے ہیں اور کو ظاہر کرنے کے لیے اگلی آج تک فرمایا گیا وقار مسلمین خود ایک اعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہوئے ان دونوں باتیں کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں کوئی خاص آدمی نہیں ہوا کہ میں خود توحید پر پکا ہو گیا اور سب لوگوں کو صرف دعوت دے کر بلا رہا ہوں یہ سب کچھ اور رہا ہے لیکن میں کوئی بڑی تفصیل نہیں بنا میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اس کسلوب کا تفصیل کا ایک سلوب یہ ہے کہ دعوت اللہ کا کام کرتے ہوئے اپنی ذات سے نلد تعزی وبول اللہ پر پکے ہوتے ہوئے پھر بھی آدمی کے اندر تبادلہ ہوا اسلوب یہ ہے دوسرا سلوپ یہ ہے کہ ان باتوں کے کرتے ہوئے اس کو ایک قسم کی خوشی ایک قسم کا شکر ایک قسم کا فخر شکر کی دو قسمیں ہیں رن باز کی اصطلاحات کے مطابق ایک جو ہے تو فرا تو فرا, فرا کی دو قسمیں ہیں ایک فر ہے بطر ایک فر شکر فر بتر اکڑ بازی کی خوشی سامنے سا. فر بتر اکڑ بازی کی خوشی اور فر شکر شکر گزاری کی خوشی الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کی بات ہم پر مہربانی فرمائی ہوئی تو اس کو فار شکر ہو اور شکریہ کا فخر ہو اور شکر کا فرا, فرا ہو شکر کا فخر ہو, کا ہو, کا ہو, کا ہو, کا ہو اللہ کا احسان ہے کیا مسلمان ہیں کیا اللہ کے احسان ہیں ہم اللہ کے طرف بلانے والے ہیں اور یہ ایسی بات ہے اس کو خوش ہونا چاہیے کو فخر ہونا چاہیے اس پر آدمی کو تسلی ہونی چاہیے وہ کرتے ہوئے ایسا میں مبتلا نہ ہو جو آج دن کی بات کرتے ہیں دن کی دعوت دیتے ہیں ان کو اس بات کا تجربہ ہے کہ شیطان ان کو ان کا حوصلہ پسند کرتا ہے ایسا سے کہ مبتلا کرتا ہے کیا آپ بات کرنا ہے سر کو لوگ ایسے سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے پتہ نہیں لوگوں پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں لوگ تو کر سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا شیتان آدمی کو اس کا حوصلہ پس کرتا ہے کہ دین کی بات نہ کہیں اور دین کی خدا نہ بنے آدمی کو اور دین کی بات کہتے ہوئے کہ اس پاس شکر اور خدا اور نہ اللہ کا شکر ہے سر مدور سمد اللہ علیہ بہت سارے درانپ سے دنیا داروں کے جا کر بات کہتے تھے کوئی دیکھے دیتا تھا اس سے پیروں کو چھوتے تھے کوئی برا بلا کیا اس کی شامد کرتے تھے تو بعض علماء نے کہا کہ آپ علم علم کا وقار کم کر رہے ہیں کے کیسا نہیں کرنا چاہیے یہ مرضی لوگ ہوتے نا ہمارے ضلع میں ایک بات ہوتی ہے تھی کہ ہم علم کے وقار کے لیے کر رہے ہیں حالانکہ علم کے وقار کے لیے نہیں کر رہے ہم اپنے نفس کے کبر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور لبادہ اور پردہ ہم کو ڈالتے ہیں قلم کے وقار کا تو جو نے جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ للہ میں یہ ساری بات ان لوگوں سے دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں اگر دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے عالم ایسوئی حرکتیں کرے تو ایک علم کا وقار کرنا ہے لیکن آدمی کو دن کی بات پہنچانے کے لیے اگر یہ سب کچھ کرے کہ یہ لم کا وسار کرانا نہیں ہے بلکہ ہمیں مقصد میں انتہائی کوشش کرنا ہے اور اس کے ذریعے جو نفس کے اندر پور تکلیف آتی ہے اور نفس کو غلط ہوتی ہے وہی تو اللہ کا فرق دلانے والی چیز ہے اسی سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اس کے بعد ہی مفادات اثر کرنے کے لیے حاضری کر رہا ہوں خوشامدیں کر رہا ہو لوگوں کے کہ جھک رہا ہو ایسے نفس میں حاضری نہیں آتی ہے ایسے نفس دریضوں کو سلر ذلت آتی ہے اور تو ہی ٹوٹتی ہے باطن میں اور قلب میں اس سے تو ہی ٹوٹتی ہے جب بعد میں غیر اللہ سے اپنے مطلب حاصل کرنے کے لیے ان جگہ گھکتا ہے خوشامدیں کرتا ہے گویا ہے یہ نوز اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کام بنانے بگاڑنے والا تو یہ ہے کام بنانے بگاڑنے والا تو اللہ تعالیٰ اخراج خود ہے یہ مضنون دعا یا نماز کے بعد لا پڑ نہیں اللہ علمات جس کو جس چیز کو تو عطا کرنا چاہے وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا بلامو تو یا نما منا اور جس چیز کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں ہے ولا جن پو گنجل من کنجل اس کی کوشش کرنے والی کوشش اور اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے فائدے کے جواب کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اخباب کے بغیر کوشش آدمی کے بعد میں پھر تو کرے آدمی تو وکل آسان ہے کے گے ریکوشت نہیں ہے تو کل کی بیٹھے گا یا جو دے گا تو لیکن جب سب کو چھو پھر توکل کرا دیں یہ توکل مشکل ہے صرف فٹ بال کے سبکل اصل نہیں ہوتا صرف فٹ سے توکل اصل نہیں ہوتا ہے تو سو اللہ کے دربار کے اللہ کے ضرور میں زیادہ کرتا کوشش کرتا ہے آدمی بار بار دھیان میں اس بات بلاتا ہے لما, لما لا کرنا دینا چاہے اس کو روک نہیں سکتے بولا مو پہ منا تھا جس کو تو روک تو اس کو کچھ دے نہیں سکتے بلا یا نہ جلدی من کر اور کسی کی جو کوشش اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدہ کے کی طرف سے ہو چرمال کے بعد دعا کو مانگے کہ دعا میں اللہ کا دھیان بنایا اللہ کا دھیان جمایا اللہ کا سر حادثل ہوا اس کے بعد دعا کو مان کے اس جمانے پر دھیان کر کے اس کپڑے میں نے پکڑ کر اس بال کو پکا کر یہ تو جب بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے ایک مقام ایسا ہے موہد پر تو اس کے یقین میں صدق پیدا ہوتا ہے صدق کے یقین آتا ہے اس کہ بات میں یہ بات بھارت وسیع ہے کہ اس کے کی سوا دوسری بات ہے ہی نہیں اور ہی نہیں سکتی کے کنارے کھڑے ہوئے سب ایک گرام والے مجموعی اور جانجو نے پل توڑ دیا ٹیکسیاں اٹھا دی اور وہ دوسری طرف جانے کا کوئی طریقہ کے کارن کوئی راستہ نہیں صاب اکرام جب جہاد کے عمل میں بھی چلتے تھے لشکر چلتا تھا تو ذکر عبادت اللہ تعالیٰ کے گیر تعلق کے مذاکرے اور اللہ کے قرب کی مجز ہے یہ ان کی جاری صابۂ اکرام کا جو طریقہ کار ہے اس میں اس اللہ بنے ہوئے مدرسے نہیں ہیں تو آیا صاحب صبح کے چھوٹے سے مدرسے کی چوبیس گھنٹے ان کی زیارت ذرا ان کا جہاز نشروں کا چلنا چلنا پھرنا،, پھرنا سارا جو ہے تو وہ سراپا ادر جتر شراپا تدک مالا سراپا اللہ تعالیٰ کی جان کی تذکرے چلکرے داکرے اور ہر حال میں گویاون پوڑنا بٹھونا پاؤں کے ڈاکن سے رہ سر کے بال تک یہ ان کا دین ہے جینے اللہ کا تعالی کے تعلق, ہی تعلق ہی. سارے کے سارے جیسے وہ اس مقام پر پہنچے یقین کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ یہ کترا ہے یہ ایک پانی کا کترا یہ گزلا کا دریا دنیا کے دریا میں سٹیمر جہاز چلتا ہے سمرا دریا چھوٹی کسی نہیں سٹیمر جہاز بھی دنیا میں چلتا ہے سارے بٹ بسرا تک آتے ہیں سمندر سے لے کر بسرا تک جہاز آتا ہے یہ کہ پانی کا میں نہیں ڈبو سکتا اس کو پار کریں گے سو نے کہا کہ اس کے پیک اس پار کرنے کی شرط ہے پار کرنے کی شرط یہ ہے کہ لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ والا آدمی نہ ہو لشکر میں گناہ کبیرہ والا آدمی نہ ہو اب اس کا ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کریں تھرامیٹر کون لے کر آئے تو معلوم کریں کہ لشکر میں بنا کبیرہ والا ہے یا نہیں تو صاحب نے اللہ لشکر کو کھڑا کیا اور لشکر کو دیکھا ہے تکن فراست البومن گروب نور اللہ توفیق اللہ مومن کی فراست ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے وہ نگاہ تر کو دادا ہوا کہ کوئی گناہ کبیرہ والا نہیں ہے نگاہ اللہ کا نام لے اور اپنے گھوڑوں کو دیا پر ڈالے دریا پر, پر ڈالا اپنے گھوڑوں کو اور گھوڑے چلتے چلتے چلتے جزا کو پار کر کے دوسرے کنارے جاگ کھڑے ہوئے ایرانیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیوان دیوان دی دیو آ گئے دیو آ گئے الدایا ورنہ آیا تھا تاریخ ہے عربی کی ہو سکتا کہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ والا بیٹھا ہوا ہو اس کدو کے رضے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلامی تاریخ کی ماخذ قوم کی کتابیں تاریخ الوداعی ون نے آیا علامہ کثیر کی عربی میں تاریخ و فلفا علامہ سی جی کی عربی میں تاریخ صبری عربی میں بتایا نیا ری میں تاریخ لیکن کا فارغی لفظ فارسی کا لکھا ہوا ہے دیو دیو دیو دیو دیو کا پیالہ کر گیا پانی میں دوسرے درخت دس کو تارا دیا کہا کہ عمل میں فرق ہے اس لیے دریا نے تیرے پانی کو دریا نے تیرے پیالے کو دریا زیاد میرے پہلے کو ظاہر نہیں کر سکتا جب کنارے لگے تو ایک موج موجود ریاست پہنچنے کے پہلے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں ایسا یہ صدقی یقین کا یہ مقام کہ جس پر ولی اللہ پر کرامت کا دھور ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں کتابوں سے تحقیقات کر رہا تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس برت ہوتی ہے اور یہ کیا, کیا شرائط بڑا مشکل مضمون ہے عام تفسیروں میں عام کتابوں میں ملتا نہیں ہے ایک کتاب ابریز کتاب میں ملا اس میں یہ لکھا تھا کہ اس کو آدمی گیند اوپر پھینکتا ہے اس طرح کا مضمون تھا تو اوپر چڑھتی ہے چڑھتی ہے چڑھتی ہے چڑھتی ہے،, ہے یہاں تک آخری جگہ کو چوتی ہے اس جگہ کو چھونے کے بعد وہاں ٹھہر نہیں سکتی اس جگہ کو فقط ایک بار چھوتی ہے پھر سے نکیانہ ہوتا ہے یہ جو مقام ہوتا ہے توحید کا جس میں کہ مادی اشیا اللہ کا غیر اللہ کے علاوہ ساری چیزیں وہ بہتر اور اللہ تعالی کی قدرت کام لا وہ باثر نظر آ رہی ہے اس کو چھوتا ہے ولی اس پر باقی نہیں رہ سکتا باقی رہنا ہی مال ہے میں ایک دم آیاباد میں گیا تو وہاں دوست ہمارے گھر پر داوت تھی ان کے ایک دوسرے مہمان ہمارے ساتھ آئے اس مہمان نے کہا جی کہ میں تو آج کل وکیل ہوں پہلے میں سکول میں ماسٹر ہوا کرتا تھا سکول کا ٹیچر ہوتا تھا کہتے مجھے لڑکوں نے کہا کہ استاد جی لڑکے نے اپنے بس سے بچھو رکھے ہوئے بچھو یہ چھوٹا سا بچہ سکول کا بچہ کیا, کیا سورے بس سے بچھو رکھے کہا رکھے ہوئے ہیں مجھے دکھاؤ اسے دکھا لے تھے کہاں سے پکڑے اس نے کہا ہوئے کہ اتنی سفا ہم دو اتنی دفعہ ہو پڑے پھر بچھو نہیں کاٹتا ہے میں چلو اس کو تم اس میں ڈالو میں دوست ہو چھوٹی چھوٹی اپنی پیاری ہوئیوں سے الحمد شریف پڑی پھر کلو شریف پڑی اور پکڑ کر بچوں تو وکیل صاحب سے میں نے کہا کہ یہ معصوم بچے کا وجہ معصومیت کے صدقی یقین تھا اس کا ذہن میں بات نہیں تھی کہ نہیں ہو نے جو بات کہی ہوئی ہے ہم بالکل ہو کے بارے میں اس کے خلاف ہو بھی سکتا ہے جب یہ بڑا جائے گا نا ذرا خیال ہو جائے گا چل نہیں ہوگا اس سے ابھی بوجھ ہے بسبیت پیسے اور الحب کو لو پڑی اور ساری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پردہ ڈالا جس کے پیچھے سارے کام ہو رہے ہیں اور نہ ہونا نہ ہونا خود اللہ تعالیٰ کی زہرال کا اپنا فیل ہے انسانوں کی ازمائش کے لیے مختلف اخبار سے مختلف ڈراموں کو ہونا نہ ہونا اس کو کیا گیا ہے ایک بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی سب نے کہا کہ جی میں جن اللہ والے کے پاس ٹھہرا اور ان سے میں نے تربیت حاصل کی اور ان سے میں نے اللہ اللہ سیکھا جس میں ان سے لگا تو آخری وسیعت اور ہدایات میں نے ان سے مانگی سننے کا دیکھو جو آدمی دین کے لیے کوشش کرتا ہے ساری سارا وقت ساری توانائی لگا کر ایسی کوشش کرتا ہے کہ جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے جس طرح میدان جنگ میں مجاہد کھڑا ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے کس طرح کی ترتیب اگر تیار کرے دین کے لیے تو برف دار کی روزی مالی غنیمت سے ہوتی ہے کافر تھکا کر کماتا ہے اور بخت مفتا اس کو اللہ دیتا ہے صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مئی کو اللہ تبارک نے روم اور جان کے خزانے دیے تو یہ پہلا ترچہ ہے جان کی بازی لگا کر آدمی کا کام کرنا دوسرا یہ ہے کہ آدمی سارے اوقات دن کا کام کرنے کے لیے وقت پر لے اور ذکر حادثے پہ لگ جائے تو اللہ سے بارہ سارا لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی روزی پہنچائے نگتے کر کے اس کی روزی پہنچائیں گے دوسرا تھا صحیح ہے اور تیسرا یہ ہے کوئی ذمہ زمیندار کوئی دکان کوئی کاروبار کوئی چیز اس لیے کر لے آدمی تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے گا لوگوں کی خدمت کی امید کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا فریب نہیں کرے گا ساری باتوں کی پابندی کر کے اس میں چلے تو اللہ تبارک سال اس کے ذریعے سے حلال لوگ دے گا تو یہ تین ترتیبیں آپ کو دوسری اور میں نے بتا دی جس کو بھی آپ اختیار کریں گے جیسے میں نے دوسری ترتیب اختیار کی کبھی کوئی ملنے کے لیے آتے تھے بزرگ ایک آ گیا اور نے کہا کہ میں دل کا بیمار ہو گیا ہوں اور میں نے علاج کروایا ہے اور اب میں نے تبلی والے ادرا سے کہا کہ مجھے باہر بلک بھیجو دیکھوں کہ میں نہیں بھیجتے دل کا بیمار ہے پھر کسی ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں فلانے ٹیسٹ کرا کر لے وہ ٹھیک آ جائیں تو پھر تجھے بھیجیں گے تو میں تیرے پاس آیا ہوں ٹیسٹ کروانے کے لیے ای سی جی کراؤ میرے ای ٹی کراؤ سی جی کراؤ اکو کارڈیوگرافی کراؤ اور یہ میں کہ کہا کے کراتے ہیں ہم اسپتال ہم چلے گئے وہاں پر اسپتال کہتے آج ہڑتال ہے ساری جی. اسپتال کے ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے اور فائ ایمرجنسی کے کوئی کام نہیں کریں گے یار عجیب صاحب آپ آتے بھی آپ ایسے ہیں اور اسپتال بھی ڈاکٹر صاحب بند کر دیے اب آپ بتائیں گے خیر چلو آپ کچھ چکر لگاتے ہیں وہ ایک جگہ پر گئے سی جی والے بیٹھے ہوئے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ہڑتال کیے ہوئے کہتے آئے ڈاکٹر صاحب نہیں کہ عجیب صاحب گاؤں سے آیا ہے سی جی کرانا ہے سفا کرو یا ہسپتال کو جلدی سے چھپ کر وہ کر کے مجھے بھیج دیا وہ دوسرے ریڈی والوں کے پاس آئے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ کر ہڑتال کیے ہوئے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ گاؤں سے مہمان آئے وہ اسے ریڈی کرنے وہ ایک دوسرے کا دفع کرو گے ہڑتال کو آجی صاحب کا کام کرو گے جی. اسے کر دیے طریقوں والوں کے پاس آئے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ بیٹھ کے اس نے بھی کر دی وہ آجی صاحب نے کہا کہ آپ کا تین دن کا کام اللہ نے تین گھنٹوں میں کر دیا گھر اپنے جاتا تھا برارت میں جلدی نہ مت نہیں واقعی تھی جو قربانی دی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی وجہ سے تیرے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہے کہ کسی کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا ہوگا نہیں. فضل فرمائے ہم پر کہ ہم اگر دکان میں بیٹھتے ہیں تو وہاں دھوکہ دہی کے لیے جھوٹ کے لیے مراد بیٹھتے ہیں تو وہاں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے تنگ کرنے کے لیے یہ جگہ کوئی اختیار ملتا ہے اور با اختیار سرکار بن کے انسانوں دیڑنے کی چمڑی سے جھڑنے کے پیچھے جاتا ہے تھوڑی دیر آگے غور کیا کرے گا گریس کی آج تکلیف میں ہی آیا ہوا ہے اور آرام سے میں بیٹھا ہوں اس سے مسلح کرنے کے لیے مجھے توفیق ہوئی نا خالصہ ارے تقریب ہے میں اس نے کہا میں کھڑا ہوتا جہاں ہی کھڑا ہے اور جہاں میں ہوں جہاں ہی کھڑا ہوتا تو پھر کیا آج مجھ پر ہے کل تجھ پر ہے وہ تقریر آج مجھ پر ہے کل تجھ پر آ سکتی ہے اس لیے جیسے آدمی کو بھی تکلیف مطلع ہے کہ کے سیدھے مصنوع دعا ہے الحمدللہ للہ اللہ آسانی مدلہ کا بھی وفد العلی ممن جی وفد العلی ممان من من ممان حلک ممان ہلکنا اللہ اللہ کا شکر ہے مجھے آفیت بخشی اس تکلیف سے جس میں اس کو ابدلا کیا ہے اور مجھے اپنے پیدا کیے انسانوں میں سے کئی انسانوں سے افضل بنایا علماء کہتے ہیں کہ دعا کو دل ہے پڑے تاکہ آدمی نے سنا کہ اس کی دل آداری ہوتی ہے دل نہ پڑھے تو آدمی نے سنا کہ اس کو دل آزاری ہوتی ہے مان اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بروزے کیا ما اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ پوچھے گا انسان سے کیا ہے انسان میں بیمار تھا تیری عادت کو نہ آیا بھوکا تھا تو کھانا نہیں کھلایا یا اللہ تے بھوک کے ہاتھ یا اللہ تب بیمار ہونے سے ہے اللہ تبارک فرمایا کہ میں اللہ بیمار تھا اگر تو وہاں گیا ہو, اس کے لیے گیا ہوتا تو مجھے بھی وہاں پاتا اور یادت شریعت نے مقرر کیا ہے حکمتوں کے تحت آپ جا کر اس کے مسئلے مسائل اس کے تجادی اور اس کی خدمت کے مواقع معلوم کریں اس کی جانوں کو اور پریشان کرے اور تنگ کرے اور سرائے بیٹھے رہے بیمار بچارہ اگر آباخار کرنا چاہتے ہی نہ کر سکے پیڑ اس کے بل پڑ رہے پڑے اسے کہتے ہیں یادت کا مگر کتنا ہے مصنون جتنی دیر میں بکری یا گائے بھینس کی ایک گھار دھو کے نکالی جاتی ہے بس. اس میں کب کتنا ہو جائے گی آدھا سیکنڈ آپ خرید سے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے اور اس کے جو خدمت والے ہیں ان سے خدمت پوچھیں ضروریات کا پورا کرنے کی فکر کریں برآوں کی سب کو کھڑا کیا جائے گا اور غربا مساکین مسلمان جنتیوں کو ان پر گزارا کرے گا جن سے جنتی کو سلام کرے گا کیا السلام علیکم آپ مجھے نہیں پہچانتے کیا میں نے بھی پہچانا ہے کہے کہ میں وہ آدمی ہوں جہاں آپ وغیرہ بھوکے تھے میں نے آپ کو کھانا کھلایا اس کا ہاتھ میں کہہ کر یا اللہ اس کو جنت میں داغل فرما دیجئے اس نے مجھے کھانا کھلایا کوئی کہہ کہ کر میں نے پانی پلایا تو کیا میری ادیشی میں فرمایا گیا کہ دنیا میں برابا مساکین کی خیر خبر معلوم کرتے رہا کروں گے ان کے پاس فقر و فاقہ کی بہت بڑی دولت ہے یہ بروز قیامت کام آنے والی چیز ہے جب اب سخت فملاتی ہوگی آسان پریشانی اور سراب کا حال ہوگا اور اس بات کو ہاتھ پکڑنے والا ساتھ دینے والا اور خطا سے بچانے والا مل جائے تو کتنے سکون پر سکون بات, بات ہے تو یہ نلند بلندا سمست کاموں کے بعد پھر امن افن گول امن نندا جلتا ہے سارے ہموں کا ندی میں مسکین ہو گیا تو جو آدمی جن کی طرح بلائے اس پر حالات آتے ہیں یہ لوگ نیکی کی بات کرنے کے کہ رہے کہنے کی کوشش کرے گا اگلے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اگلے اس کو پریشان کریں گے اس کو لتاڑیں گے اس کو جذبات میں لائیں گے تو اس لیے اگلی آج اس کو سمجھا رہی ہے کہ ولاس طسنت والی آگے کی برائی برابر نہیں ہے کہ اگلا برائی سے پیش آ رہا ہے تو برائی سے پیش آ رہا ایسے تو برابری نہیں ہو رہی ہے ایک تو برائی کو نیکی سے بیٹا تو عید اللہ بہن کو بہن ادا کرنے پھر وہ علیم حمیم کرو جو جو تیرا جانی دشمن ہے وہ ہو جائے گا تیرا جگری دوست اگر تو اس کی برائی کا بدلہ نیکی سے دے گا اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو سائنس والوں کے اسلام ہے اور انگریزی والوں کے اسلام وش سرکل ایسا دائرہ چل پڑا کہ وہ ختم نہیں ہو رہا آپ نے اس سے برائی کی اس سنے, آپ سے برائی کی آپ نے اس سے برائی کی بڑھ کر کی اس نے سے بڑھ کر کی وہ آپ کی برائی کا سوچتا آپ اس کی برائی کا سوچ ہیں وہ آپ کی دس برائی کا ہے بیس سوچتے ہیں بس یہ وشی سرکل یہ شیطانی چکر چل پڑا اور اگر آپ نے برائی کا بدلہ نیکی سے دیا تو اس کے اگر آنکھ میں حیا ہے اور اس کے دل میں غیرت ہے تو وہ پانی پانی ہو جائے گا شرمندہ ہو جائے گا اور اب اس برائی کو چھوڑ کر نیکی پر آ جائے گا اور اس کی برائی کا بدلہ آپ نے نیکی سے دیا اور پھر باز نہ آئے پھر برائی پر آئے ہوئے ہیں آپ تو بے فکر فکر ہو جا آپ اللہ تعالیٰ خود تیری طرف سے اس سے بدلہ لے گا اس کی ایسی پکڑ ہوگی کہ اس کی حیرت کے انتہا نہیں ہوگی حیرت ہوگی کیسی پکڑ اور یہ برائی کے بدلہ نہیں کسی دینا ہمارا علاقہ ہمارے لکا اللہ عظیم یہ بات بڑے نگبخت لوگوں کو ملتی ہے اور بڑے صبر والے لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ وہی بات نہیں مل جاتی کہ اگر برائی کرے اور تو نہیں کرے اس کے ساتھ یہ چیز بڑے صبر والوں کو ملتی ہے اور اس کے سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہوتا ہے شیطان نظم خوبصورت اس سے تجھے شیطان روکے کا کیسا میں کروں اگر اس سے ایر تا جواب پتھر سکے اردو کا نا ایر تا جواب پتھر سکے نا شیتان کہہ کر یہ ترتیب اختیار کر تو کر اس باللہ سے شیطان شیتان کہہ کرو تاکہ بندر نیکی سے دینے کی ترتیب پر آ جاؤ جس کے نتائج ہے مگر اور فوائد ہے جس سے معاشرہ درست ہو جاتا ہے حالات سمر جاتے ہیں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے